لا لا لا توحید لا لا لا اس ویب سائٹ پر بلاحظہ فرمائیے ممتاز علما کرام کی تقاریب در سے و حدیث اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ فرق فاطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ لا اب آپ اس مبارک سلسلے کا پانچواں شناخت کرائیں الحمد للہ وغفاء السلاۃ السلام والا خاتمل سعیدنا و حبیبنا و شفیع المصطفی وعلى آله المجتبى وأصحابه النجباء أما أباد فقد كان الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد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 قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعزت معلما أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم راضرانی اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستو عزیز نوجوانوں آپ کی اس مسجد مستشفہ میں دروس تفصیر قرآن کے بارے میں الحمد ہم نے تعوظ اور تسمیہ اور اس پر جو مباحث مسائل فضائل حکم اسرار علماء سابقین نے بیان فرمائے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے اور آج الحمدللہ ہمارا درس جو ہے وہ سورت الفاتحہ کے بارے میں ہے کیونکہ اس دروس کی ابتدا میں ہم نے یہی ذہن بنایا تھا کہ کم از کم ایک پارہ قرآن مقدس کی سور کی تفاصیت جو ہیں وہ میرے عزیزوں کے سامنے سابعین کے سامنے آ جائیں تاکہ اللہ کے قرآن کو سنتے ہوئے یا اللہ کے قرآن کو پڑھتے ہوئے نماز میں یا غیر نماز میں جب وہ سمجھیں گے اس کو تو قرآن ایک عظیم کتاب ہے اگر کوئی اس کو تدبر سے تفکر سے سوچ کے اخلاص سے پڑھے تو قرآن آج بھی دل میں اترتا ہے اور اثر رکھتا ہے عرب لوگوں کے لیے الحمدللہ ایک اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ وہ لبت عربیہ کے جاننے کی وجہ سے کم از کم قرآن کے جو ظاہری اور موٹی گوٹی باتیں ہوتی ہیں وہ سمجھ لیتے ہیں مسائل کا استعمال یا اس میں جو باریکی ہے یا گیرائی یا گہرائی ہے وہ تو علاوہ کا کام ہے ورنہ کم از کم انہیں یہ تو پتہ لگتا ہے کہ جیسے امام کے پیچھے ہم کھڑے ہیں اور امام جو صورت پڑھ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے جیسے آج کل ہمارے پاکستان میں کچھ علماء کرام نے سب سے پہلے تو شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خامرحوم نے یہ ابتدا کی تھی اس کے بعد پھر یہ بات چل نکلی اب اس سے اللہ کا شکر ہے کہ اب صرف ایک شہر میں نہیں بلکہ اب یعنی اول سے لے کر آخر تک پورے ملک میں ملک کے بڑے بڑے شہروں میں رمضان المبارک کے مہینے میں خاص اہتمام کیا جاتا ہے کہ تراوی کے اندر جو امام منزل پڑے اس کا خلاصہ بھی عام کر دیا جائے ترجمے میں تاکہ لوگ جو تراوی پڑھنے کے لیے آتے ہیں ان کو پتہ لگے کہ آج ہم نے کیا پڑھا ہے آج ہم نے کیا سنا اچھا وہ تراوی کا صحیح مانا بھی ادا ہوتا ہے کیونکہ تراوی کو تو تراوی اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ درمیان میں آرام ہو تروی ہو تو وہ چار رکاتوں کے بعد لوگ بیٹھ جاتے ہیں اچھا ایک تو ان کو آرام بھی مل جاتا ہے تو دوسرا وہ امام صاحب یا کوئی اور عالم کھڑے ہو کر جو منزل ان چار رکعتوں میں پڑی گئی ہے مثلاً چار رقوع پڑے گئے ہمارے ہاں زیادہ رواج یہی ہوتا ہے کہ ہر رقو پہ ایک رکاط ہو جاتی اسی لیے تو رقو کو رقو کہا جاتا ہے تو اس کا وہ خلاصہ بیان کرتے تھے تو اس سے بھی یہ نہیں ہوتا کہ گویا آپ کو ساری تفصیل سمجھ آ جائے گی لیکن کم از کم نہ سمجھنے سے تو کروڑ درجے بہتر ہیں کہ بھائی آدمی کو پتا لگے کہ ہم نے کیا پڑھا ہے اسی زمین میں ہم نے یہ سوچا تھا اور کیونکہ ہر نماز کا تعلق جو ہے صورت فاتحہ سے بھی ہے ورنہ میرا خیال یہ تھا کہ ہم آخری پارے سے شروع کریں گے لیکن جب مقصد یہ ہے کہ ہماری نمازیں ٹھیک ہو جائیں ہماری عبادات میں سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز اصلا تو عبادت دین یعنی گویا پورے دین کا ستون ہے اور یہ بھی کہتا ہے اور فرمان رسول عربی ہے کہ من اقام فقد اقامت دین و من حدم ہا فقد حدمدین تو جس نے اس ستون کو مضبوطی سے پکڑ لیا کھڑا کر لیا گویا پورا دین کھڑا ہو گیا اور جس نے اس کو گرا دیا گویا پورے دین کو گرا دیا اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ نماز اتنی بڑی عبادت ہے کہ سیلتن بین اللہ و بین الرب کہ اللہ اور بندے کو جوڑنے والی چیز ہے تو اگر نماز درست ہے تو اللہ سے سیلا بھی درست ہے اب دیکھیں نا جوڑنے والی چیز جو ہے آپ رسی سے باندھتے ہیں اگر رسی ہی کمزور ہو اگر آپ کسی زنجیر سے باندھیں اس کی کڑیاں ہی ٹوٹنے والی ہوں آپ کوئی پلاستر لگائیں اس کا گوند ہی خشک ہو چکا ہو تو وہ کیا چپکے گا یا کیا جوڑے گا تو بے این ہی یہ سلا اللہ سے تب مضبوط ہوگا جب نواز مضبوط ہو اگر نماز مضبوط نہیں ہوگی تو سلا مضبوط نہیں ہوگا اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ نواز کو میراج کہا گیا کہ مومن کا میراج ہے اور اسی طرح نواز کو اب دیکھیں ایک حدیث مبارک میں آتا ہے کہ میرے آقا نے رحمت دو عالم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرت اینگیش سلاد میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے بھائی اب حضور نے نماز کو راحت قلب نہیں فرمایا راحت جان نہیں فرمایا سکون جسم نہیں فرمایا فرمایا آنکھوں کی ٹھنڈک میری نماز میں ہے تو اس کی کیا وجہ تھی لفظ کہنے کی تو اللہ نے کہا کہ اس کی وجہ تھی کہ میرے محبوب کا کلام جو ہے نا وہ بھی بڑا عظیم اور جامع ہوتا ہے تو جواب القلیم حضور باز صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا فضل فرمایا ہے کہ بڑی مختصر سی بات میں بڑے بڑے علوم ہوتے ہیں تو نماز میں احسان کا درجہ جو ہے وہ کیا ہے کہ انت ابو اللہ کا انا کہ تم ایسے اللہ کی عبادت کرو کہ گویا خدا کو دیکھ رہے ہو تو جب خدا کو دیکھ رہے ہو تو دیکھنے کا تعلق چونکہ آنکھوں سے ہوتا ہے تو جس کو اس مقام کی نماز نصیب ہو گئی تو آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے نہیں ہوگی اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی زیارت نصیب ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کہتے ہیں نا کہ قیامت میں جب لوگ دیکھیں گے وہ جو ہوئی یوم نازرا اسی طرح دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے کہ قیامت والے دن انفی نعیم الفی وجو نظرت نعیم کہ ان کے چہروں پہ ایک طرف حاضری ہوگی ایک رونق ہوگی وجہ کیا ہے کہ جب اللہ کا دیدار ہوگا تو اس کے اثرات کیسے چہرے پہ مرتب نہیں ہوں گے اس لیے قرآن باغ نے فرمایا کہ تعرف فی وجو نظرت نعیم اسی طرح قرآن ہے ہیں نازرت انہ ناظرا اسی طرح قرآن کہتا ہے, ہے، وجوہ ہی یوم مصفرتن ذاہقۃن مستب شرتن ایسے بھی چہرے ہوں گے جو ماشاءاللہ اللہ کھل جائیں گے جیسے سرسوں کھل جاتی ہے ہنسنے والے ہوں گے خوشیاں چہرے سے ٹپکی پڑ رہی ہوں گی تو اس لیے حضور نے بھی فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے قرۃ و عیسلات کہ نماز جو ہے میری آنکھوں کی جھنڈک ہے اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو اس لیے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے علاوہ بہت سارے اولیاء اللہ بہت ساری دینی جواتوں کا آج بھی یہ محنت ہوتی ہے کہ لوگوں کی نماز ٹھیک ہو جائے کہ اگر نماز ٹھیک ہو جائے تو پورا دین ٹھیک ہو گیا اگر نماز ٹھیک ہو جائے تو پورے اعمال ٹھیک ہو گئے اگر نماز ٹھیک ہو جائے تو حقوق اللہ میں ہے اللہ سے بندے کا تعلق جڑ گیا تو جب اللہ سے بندے کا تعلق جڑ جائے دیکھیں نا آپ اگر کسی اچھے آدمی سے جڑ جائیں کسی عالم سے جڑ جائیں کسی ولی اللہ سے جڑ جائیں کسی صدیق سے جڑ جائیں کسی صالح سے جڑ جائیں تو آپ کی اصلاح ہو جاتی ہے تو جس بندے کا تعلق اللہ سے جڑ جائے جب عبد اپنے معبود سے جڑ جائے جب مخلوق اپنے خالق سے جڑ جائے اور وہ جڑنا کیسے ہوگا کہ نماز جب ٹھیک ہوگی اور نماز کب ٹھیک ہوگی جب آپ کو پتا ہو کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں جب آپ کو پتا ہی نہ ہو کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں تو پھر وہ ٹھیک کیسے ہو نماز میں حلاوت کیسے آئے نماز میں لذت کیسے پیدا ہو نماز کے اندر کشش کیسے پیدا ہو نماز کے اندر انسانوں کے لیے راحت کیسے پیدا ہو اسی لیے کہ ہم نماز میں جو پڑھتے ہیں اس کو سمجھتے نہیں مز ایک الفاظ ہیں کہ ہم زبان سے دوہرا دیتے ہیں اور لیکن ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اچھا بعض ایسی غلطیاں ہم نماز میں کرتے ہیں جس سے نماز ہی نہیں ہوتی یعنی قرآن پاک کے الفاظ میں اگر اعراب کی بھی غلطی ہو جائے تو نماز ختم ہو جاتی بلکہ بعض اعراب کی غلطی سے بندہ کافر ہو جاتا ہے جیسے آپ کسی فاتحہ میں پڑھتے ہیں سراط الذین انعمت علیہم ان لوگوں کا راستہ جن پہ آپ نے انعام کیا ہے اب ان فتحہ ہے اگر خدا نہ کرے کوئی انعم تو پڑھے تو مانا یہ ہوگا جس پہ میں, میں نے انعام کیا ہے تو خدا کے وجہ تم خدا گئے تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ بندہ کافر ہو جائے گا تو اس لیے کیونکہ ایک لفظ میں کبھی ایک کے عواب میں بھی معنی بدل جاتا ہے کبھی ایک حرف میں بھی معنی بدل جاتا ہے تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو صحیح بنانے کے لیے بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز میں دل نہیں لگتا تو ایک بات تو خیر یہ یاد رکھ لیں کہ نماز میں دل لگنا ضروری نہیں نماز پڑھنی ضروری ہے نماز میں دل لگنا ضروری نہیں ہوتا لیکن نماز پڑھنا جو ہے وہ تو فرض ہے باقی دل کیسے لگے گا وہ پڑھتے پڑھتے لگے گا یہ بستے بستے بستی ہے دل کی بستی جو ہے نا فوراً نہیں بستی یہ بستے بستے بستی ہے تو جون جون اصلاح ہوتی جائے گی اور اصلاح کیسے ہوگی کہ جب آپ نماز پڑھیں آپ کو ہر حرف کا پتا ہو کہ میں نے زبان سے کیا کہا ہے اب آپ دیکھیں میرے کتنے عزیز ہیں بھائی ہیں وہ آپ بھی نماز پڑھتے ہیں میں پورا اللہ اکبر ان کو پتا ہی نہیں کہ اللہ اکبر کا مانا کیا ہے میں آپ پہ نہیں اعتراض کر رہا آپ کو تو خیر پتا ہوگا لیکن میرے کہنے کا مقصد یہ ہے <تصفيق> کہ اللہ اکبر اب اکبر بظاہر افعال تفضیل کا سیرا جیسے احسن افضل اشرف اکرم یہ افال تفضیل اس کا معنی ہوتا ہے کہ احسن کا مانا بہت اچھا جب بہت اچھا مانا اس کا مانا کہ اچھا تو ہے کوئی اور چیز ایک اچھا ہوگا تب ہی تو بہت اچھا ہوگا تو جب آپ کہیں گے کہ اللہ اکبر بنا اللہ بہت بڑا تمہارا ایک چھوٹا ایک اور بھی ہے خدا نرجمہ ہی سمجھ نہیں آئے گا اس کو پتہ نہیں لگے گا میں کیا کہہ رہا ہوں ربک بکبر اپنے رب کی بڑائی بیان کرو یا اپنے رب کو بڑا بناؤ کیسے بناؤ گے بھی بڑا تو جب آدمی کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ اکبر جو میں نے پہلا پہلا لفظ کہا ہے اس کا کیا مطلب ہے تو اس بیچارے کی نماز میں کیسے دن لگے گا اچھا اب آگے جناب اللہ اکبر کے بعد آ گیا سبحان اک اللہ ہم دیکھا تو اب اس غریب کو یہ بھی پتہ نہیں کہ تسبیح کا کیا معنی ہے اس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ تسبیح تحمید میں فرق کیا ہے اچھا آگے کہتے ہیں تبارک اسم ربکا اس کو نہیں پتہ تبارک کا کیا مانا ہے کہ دبارہ کسمورکھا اور تبارہ کا ربو کا نہیں تبارہ کسم رب و ربے کا اس کو یہ نہیں پتا کہ جدو کا کیا معنی عام طور پر جد کا معنی دادا ہوتا ہے تو وہ بےچارا کیا, کیا, کیا, کیا؟ ایک والد ہو گیا ایک جد ہو گیا اچھا اگر جدو کا کے بجائے جدو کا پڑھے گا تو معنی کیا ہوگا تو اعلی جدو کا والا تو اب جب ایک پہلی بات کو ہم نہیں جانتے نماز کیسے بھائی ٹھیک ہو یہ تو بس وہی ہے ماشاءاللہ اللہ آ کے کھڑے ہو گئے اور دیکھتے رہے دائیں والے کو کبھی دیکھ لیا بائیں والے کو اگر وہ ہاتھ اٹھا رہا ہے یہ بھی اٹھانے شروع کر دیں گے اور نہیں اٹھا رہا تو یہ بھی چپ کر کے کھڑے دعائے کلوت میں اس نے ہاتھ اٹھا لیے یہ بھی اٹھا لے بھی ان شاء اللہ نہیں اٹھایا عیدین کی نماز ہو یا جنازے کی ان کو نہیں پتا کہ دونوں کی تقبیروں میں کیا فرق ہے بارہ وہ بھی کر رہے ہیں ہم بھی کر رہے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں ہم بھی کرتے جائیں اسی بھی ایک دفعہ ایک مقام پہ نماز عید کی بہت بڑا اجتماع تھا ماشاءاللہ اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ دیوبندیوں کا بھی بہت بڑا اجتماع تھا اور بریلویوں کا بھی بہت بڑا استعمال اور مولوی بھی دونوں کے آ گئے دیوبندی بھی آ بریلوی بھی آ اور دونوں کی جماعت یہ چاہے کہ دیوبندی امام بنے تاکہ ہماری نمازیں خراب وہ گئے نہیں ہمارا بریلوی امام بنے تو اب اندیکا پیدا ہو گیا کہ لوگ لڑے نہیں تو وہاں ایک پیر صاحب آئے ہوئے تھے بڑے معروف پیر ہیں بڑی شخصیت ہے ان کی ویسے بھی وہ بڑا پولیٹیکل فگر بھی ہیں اور بہت بڑے گدی نشین بھی ہیں تو لوگوں نے سوچا کہ بھئی اب لڑائی سے بچنے کا حل کیا ہے تو چند ایک عقل مند لوگوں نے کہا کہ مولوی صاحبانوی اربانی کرو خوشی کا دن ہے آج ایسا نہ ہو کہ لڑائی میں یہاں خون خرابہ ہو جائے تم دونوں نماز میں پڑھاؤ سید بھی ہے پیر بھی ہے اور جب اصول ہے حضور کا کہ قریشی موجود ہو سید موجود ہو تو اور امام کیوں بنے اس کو امام بننا چاہیے تو دونوں نے کہا کہ ہاں کی تو پی صاحب کے پاس گئے کہ جناب مہربانی کریں اب اس فتنے کو روکنے کا حل یہ ہے کہ آپ نواز پڑھا دے وہ کہ نہیں نہیں بھائی نہیں کوئی عالمی بھی پڑھا لے بس میں بڑا میں مناسب نہیں سمجھتا اصل میں آتی نہیں تھی اس بیچارے کو نواز پڑھایا وہ اب غریب بجائے تو بڑی کباز ہو گیا نہیں بھائی نہیں کمال ہے نہیں بھائی بس یہ ہمارا کام لوگوں نے جب کھڑا کر دیا اس کو آئے تو نواز پڑھائے اب اس غریب کو پتا نہ ہو کہ عید کی تکبیریں کتنی ہیں اچھا اب جناب نہ اس کو یہ پتا ہو کہ تکبیر کہنے کے بعد اللہ اکبر اب میں نے ہاتھ چھوڑنا ہے یا باندھنا ہے اب غریب کو یہ بھی بتا دیا اب جناب مشکل یہ ہوئی کہ اس نے اللہ کی مہربانی سے چار رکھ تکبیروں سے عید پڑھا دی اس نے سمجھا جنازے میں جو چار ہوتی ہیں نا بھی جنازے میں چار تکبیریں ہوتی ہیں نا تو اس کا اب جب یہ عالم ہو جائے دیکھو اللہ سے دعا کرو حالات بڑے خراب ایک مولوی صاحب جناب آ کے ایک بندے سے کہنے لگا جی میں نے آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا ہے آپ نے جنازہ تو پڑھا ہے لیکن جنازے میں فاتح آنی پڑی اس نے کہا بھائی میں تو جاہل آدمی ہوں اور ابتدائی سے جن علماء سے ہم نے دین سیکھا ہے مسائل سیکھے ہیں خوش سمتی سمجھو بد کی سمتی سمجھو وہ حنفی الوا تھے انہوں نے ہمیں یہ نہیں سمجھایا تو اس لیے میں تو نہیں پڑھتا ہوں لکھا نہیں اللہ کے بندے عجیب بات ہے تو یہ جو ہے یہ نماز ہے جنازہ جو ہے نماز ہے اور نماز میں چونکہ سب سے بڑی نماز کی چار رکاتیں ہوتی ہیں دیکھو نا نماز فجر کی دو رکاتیں ہیں مغرب کی تین ہیں بڑی سے بڑی نماز کیا ہے ظہر ہے ہے شاید چار تو اس لیے اس کی تکبیریں چار رکھی گئی تاکہ نماز کی وہ تعلق جو ہے وہ واضح ہو جائے تو لہذا یہ نماز ہے وہاں چار رکعتیں ہوتی ہیں یہاں چار تکبیریں ہوتی ہیں اور نماز بغیر فاتحہ کے نہیں ہوتی ہے تو آگے وہ بے چارہ تھا جڈ آدمی اس نے کہا مولوی صاحب پھر آپ ایک دفعہ فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں جب رکاتے چار ہیں تو چار دفعہ پڑھا کریں فاتحہ پھر ایک دفعہ والی فاتحہ کہاں سے آ گئی اگر یہ نماز ہے اور تکبیر رکعت ہے تو ہر رکعت میں پھر فاتحہ پڑھیں یہ کیا پہلی دفعہ پڑھ کے پھر خاموش ہو جاتے ہو چلو میں امداد چار دفعہ پڑھوں گا اس نے کہا کہ نہیں چار دفعہ نہیں اس کا پھر ایک دفعہ بھی نہیں اگر چار دفعہ نہیں تو پھر ایک دفعہ بھی نہیں کیونکہ یہ تو نواز ہے نہیں نواز بغیر رکوس جوت کے تو ہوتی نہیں یا تو مجھے نواز دکھاؤ جو بغیر رکو سے کے ہو جاتی ہو اگر کوئی نواز بغیر کو سجود کے آپ مجھے دکھا دیں کہا پھر میں آپ کی بات مان لیتا ہوں تو صاف بات ہے کہ اس کو سلاد کہا گیا ہے ورنہ تو ایک دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میت کے لیے ایک تفا حسن ہے کہ میت صاحب نے ہو مومنین کا اجتماع ہو وہ کھڑے ہو کے دعا مانگیں تاکہ اللہ ان کی بخشش کا ذریعہ بنا دے اور میت کی بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے اور مانگنے والوں کی بخشش کا ذریعہ بھی بن جائے جیسے کہ شاہ ولی اللہ نے لکھا رحمۃ اللہ علیہ محدث دہلوی عظیم محدث جن کی وجہ سے انڈیا میں ہند میں علم حدیث منتقل ہوا ہے سارے ان کے خاندان کو اللہ نے شرف بخشا ہے ایک سے ایک اللہ نے ان کے گھر میں موتی پیدا کیے ہیں شاہ ولی اللہ پہ نظر ڈالیں شاہ عبد العزیز پہ نظر ڈالیں شاہ عبد القادر پہ نظر ڈالیں اور جس شاہ عبد الغنی پہ نظر ڈالیں شاہ اسماعیل شہید پہ نظر جس پہ بھی نظر ڈالیں کہ اللہ نے ایک سے ایک زیادہ کام دیا خدا کی قدرت ہے اللہ جس سے کام یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی مرضی ہے نا کہ جس کامدان سے اللہ کام لے لے تو انہوں نے لکھا ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک میت ایسی ہوتی ہے کہ جو دعا مانگنے والوں کی وجہ سے بخشی جاتی ہیں اور بعض میت ایسی ہوتی ہے کہ ان کے جنادہ پڑھنے کی وجہ سے نماز پڑھنے والے بخشے جاتے ہیں کہ چلو تم نے ان کے لیے دعا کی اللہ ان کو رحمت کر دیتا تو اللہ مبارک و تعالیٰ نے تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے عزیز میرے بخردار جو بچے ہیں نوجوان یا میرے بھائی ہیں بزرگ ہیں تو سب سے پہلے ہمیں نماز کے لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جو نماز میں پڑھتے ہیں اس کا ترجمہ سمجھیں اچھا اس کا آسان حال میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کوئی آپ نماز مترجم لے لیں نماز جو ہے نا جی مترجم کوئی لے لے آج کل کا شکر ہے بڑی اچھی اچھی کتابیں مل جاتی ہیں اردو کے ترجمے بھی ہیں اور ہندی میں بھی ہیں اور انگریزی میں بھی ہیں اور ہر زبان میں ترجمے چھپے ہوئے ہیں اچھا اور یہ بھی خیال کیا کریں بعض لوگ ہمارے جو ہیں نا جی وہ کہہ دیتے ہیں کہ نماز مترجم تو لفظ ہے مترجم یا کہہ دیں قرآن مترجم معنی ہوتا ہے جس کو رجم کیا گیا پتھر مارے گئے مترجم کا معنی ہوتا ہے ترجمہ کیا گیا آپ دیکھیں ایک لفظ میں کتنا فرق پڑ گیا اگر آپ اس کو مترجم کہیں گے تو معنی ہوگا جس کا ترجمہ کیا گیا اگر تشدید سے پڑھیں گے معنی جس کو حجم کیا گیا پتھر مارے گئے نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ تو اس لیے بہرحال تو اب جب آدمی نماز میں یہ حالت ہو تو مجھے نہیں سمجھ آتا اللہ تو قبول فرمائیں گے میرا ایمان ہے انشاءاللہ کہ جو بھی اس کے دروازے پہ آتا ہے جو بھی گرتا ہے وہ جیسا بھی ہے وہ کسی کو اپنے دروازے سے انشاءاللہ خالی نہیں لوٹائیں گے لیکن اللہ نے حکم تو دیا ہے نا کہ ہم نماز سیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی ایک ایک چیز سکھائی ایک تو آپ کو ہی مترجم یعنی نماز کی کتاب ہے اس میں آپ باقاعدہ نماز کے جو پڑھے جاتے ہیں اس کے ترجمے کو سیکھیں اس کو بار بار دوہرا ہے بار بار دوہرا ہے ایک دفعہ سے نہیں آئے گا ایک لفظ کو آپ بار بار جیسے رٹا لگاتے تھے نا امتحان کبھی آپ دیتے تھے پرچے دیتے تھے آپ کہتے تھے کہ رات کو رٹا لگاتے ہیں کیونکہ پتا ہوتا ہے نا کہ کل پڑھنے کے بعد تو کتاب میں نے پھینک لینی ہے پھر تو اس کو ہاتھ ہی نہیں لگانا آج جو اس کا رگڑا نکالنا ہے نکالنا سارا سال اس پہ اتنا رگڑا نہیں لگاتے طالب جو آخری یاد لگاتے ہیں ماشاءاللہ تو تو بہرحال نصیب ہوا تو پاس ہو گیا نہیں تو دماغ ویسے ختم ہو جاتا ہے صبح دینے کے لیے جاتے ہیں نا اگلا یاد ہوتا ہے نا پچھلا یاد ہوتا ہے اللہ کی تو بعض صورت کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو دوہرائے اور جہاں کوئی اشکال پیدا ہو سمجھ نہ آئے وہاں نشان لگا اور پھر اپنے علماء سے رجوع کر ہیں کہ حضرت میں نے ترجمہ یاد کر بھی ہے لیکن یہ تھوڑا سا مجھے یہاں اشکال ہوتا ہے سمجھ نہیں آ رہی یہ بات تو ایک تو آپ یہ یاد کر لیں دوسرا جو آپ علیحدگی میں نماز پڑھتے ہیں اور جو صورتیں آپ کو یاد ہوں جو صورتیں آپ کو یاد ہیں اور آپ اکثر نواز میں وہ دہراتے ہیں تو ان کا ترجمہ بھی کسی قرآن شریف کی تفسیر میں دیکھ لیں اور اس کو بھی بار بار دیکھیں ایک دفعہ سے نہیں سمجھ آئے گا بار بار دہرائیں بار بار دیکھیں کم از کم دس دفعہ دیکھیں کم از دف کم دس دف دفعہ چاہے آپ کو پہلی دفعہ سمجھ آ جائے لیکن قرآن کا پھر موجودہ دیکھنا کہ جوں جوں دیکھو گے نا تو قرآن کی ایک حلاوت پیدا ہوگی اور قرآن سینے میں اترنا شروع ہو جائے گا میں نے اپنے والد رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ نبے سال کی عمر میں ترجمہ لے کے قرآن کا بیٹھے ہوتے تھے تو میں خود بھی بے وقوفی ہی اپنی جہالت کی بنا پہ ہنستا تھا کہ کمال کی بات ہے اسی سال جس بندے نے تفصیل پڑھائی ہو اب قرآن کا ترجمہ لے کے بیٹھے ہوئے جس بندے نے ساری دنیا کی تفصیلیں ماشاء اللہ کنگھال ڈالی جس نے کوئی تفسیر نہ چھوڑی ہو مخطوطات بھی نہ چھوڑے ہوں وہ بھی مطالعہ کر ڈالے ہوں تو وہ بندہ ترجمہ قرآن شریف کا ترجمہ والا قرآن لے کے ترجمہ دیکھ رہے ہیں تو مجھے بھی کبھی کبھی بے وقوفی سے اشکال یعنی پیدا ہوتا کہ یہ بس میں پھر یہ کہتا تھا کہ بھائی اصل بات یہ ہے کہ ان کو اپنے استادوں سے محبت بڑی تھی تو چونکہ وہ تفسیر عثمانی ہے اور شیخ الہندرا احمد اللہ کا ترجمہ ہے اور شیخ الہ میرے والد کے استاد تھے تو اس وجہ سے شاید اپنے استاد کا احترام کرتے ہوں گے یا دیکھتے ہوں گے کہ چلو استاد کو سب آپ پہنچتا رہے اس کا ترجمہ دیکھ رہا ہوں تو میں نے ایک دفعہ پوچھ لیا میں نے کہا حضرت اتنا عرصہ ہو گیا ابھی بھی آپ کو ضرورت ہے کہ اردو والے ترجمے کو دیکھیں آپ جو بدلائے اپنے کثیر پڑھاتا ہو جلالین پڑھاتا ہو بیضاوی پڑھاتا ہو مدارک پڑھاتا ہو انڈسٹری پڑھاتا ہو اپنے جریر پڑھا جس شخص نے کم کوئی تفصیلی میں چھوڑی ہو زندگی میں تو آپ کو آپ اردو والے ترجمے کی کیا ضرورت ہے مجھے کہنے لگے بیٹا اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ان کو اتنا علم دیا تھا کہ جو ساری تفصیلوں میں مسئلہ حل نہیں ہوتا وہ اس ترجمے میں حل ہو جاتا ہے لیکن تمہیں اتنا علم ہو تو ترجمے سے فائدہ اٹھاؤ تمہیں تو خود کچھ نہیں آتا تم کیا فائدہ اٹھاؤ گے تمہیں کیا پتا کہ ترجمہ کیا ہوتا ہے یہاں ہی اور بھی میں مسئلہ بیان ہوتا ہے کہ یہ مغول بھی ہی ہے یا معو ہے یا مطلق ہے یا لہو ہے اسی میں وہ سارا مسئلہ مشکل جو ہے حل ہو جاتی ہے لیکن جب تم اس بات کو سمجھو ہی نا کہ مغول بھی ہی کیا ہوتا ہے وہ پھول کیا ہوتا ہے وہ پھول لہو کیا ہوتا ہے وہ مطلق کیا ہوتا ہے بدل کیا ہوتا ہے بدل اشتمال کیا ہوتا ہے بدل باز الباز کیا ہوتا ہے بدل اشتعمال منل باز کیا ہوتا ہے بدل پھول منل فل کیا ہوتا ہے کیا ہوتا؟ تو آپ ترجمہ کیسے کریں گے قرآن سمجھیں گے آپ کیا پھر تو وہی ہوگا جیسے طوطا کہتا رہتا ہے چوری کھائے گا اور نہ اس کو چوری کا پتہ ہے نہ اس کو پتہ ہے کہ چوری کس چیز سے بنتی ہے کہتا رہتا ہے وہ زبان آپ نے سکھا دی ہے اس کو یہی وہ وجہ ہے کہ ہماری نمازیں ٹھیک نہیں اگر ہماری نمازوں کی اصلاح ہو جائے تو ایمان سے پورے عالم میں فساد ختم ہو جائے جس گھر میں نماز درست ہو جائے گا فساد ختم تجربہ کر کے دیکھیں لیکن شرط ہے کہ آپ میں ہمت ہو بیگم کو نماز کے لیے کہنے کی حوصلہ کر نہیں کوئی بات نہیں ایک عادت دن اگر روٹی نہ ملے گی گزارا کرنا کوئی خاص یعنی بک سے روٹی تو خیر ہوتی دیتی ہے بیگم بڑی سمجھدار ہوتی ہے روٹی تو دے گی لیکن پھینکے گی کرنا سامنے رکھے گی نہیں روٹی تو دے گی وہ گلے سے نکالے گی آپ کو انشاءاللہ آدھی کچی ہوگی انشاءاللہ آدھی پکی کہ اب یہ مولوی بن گیا ہے مولوی مکی کے درسن سن سن کے اب اس مقام پہ بھی آ گیا ہے کہ ہمیں ٹوکتا ہے ہمیں آ کے پوچھتا ہے کہ بھی آپ کو نماز آتی ہے تو بہرحال اگر ہمت ہو سکے تو گھر کی نماز دوست کریں اور بچوں کی نماز دوست اور طریقہ آسان ہے کہ ترجمہ ان کو پڑھا دیں اور جیسے امام حرم مسجد نماز پڑھتے تو آپ پتہ پتا ہے کہ کیسے کرتے ہیں کیا ہم کیسے کرتے ہیں سجود کیسے کرتے ہیں کتنی دیر لگاتے ہیں تو کم از کم اتنی آرام سے تو پڑھو حالانکہ امام تو جلدی کرتے ہیں بیچارے جا تاکہ ان کے پیچھے مخلوق ہوتی ہے اللہ کی اتنی بڑی مخلوق ہوتی ہے اللہ حکمت رہا جا کہ وہ کوئی مقام والا ہے کوئی بیمار ہے کوئی بچہ ہو رہا ہے تو کم از کم اتنا سکون ہو قرار ہو ادائیگی ارکان ہو اور توجہ عید القبلہ ہو اور اس کے موٹے, موٹے موٹے مسئلے بھی یاد ہوں کہ کوئی غلطی ہو جائے تو میں نے سجدہ کہا کرنا ہے نماز کے پھر فرائض یاد کریں پھر نماز کے بعد بات یاد کریں ایک نمبر بات چلیں پہلے دن نا سارا علم پڑھا دیں ان کو صرف فراض نباد یاد کریں اور دو چار دن پوچھتے رہے جی نماز کے فرائض بتاؤ پھر اس بچے کو گلالیہ نماز کے فرائض بتاؤ میں جب پڑھتا تھا نا یاد کریں میں آپ کو سچی بات بتاؤں جو دو دور حدیث جب ہم نے پڑھ لیا تو ہم نے سمجھا مولوشل بھی بن گئے اگلے سال جب دورہ حدیث شروع ہوا تو والد صاحب نے کہا کہ بھی او تم بھی پڑھو میں کہا تو میں نے پچھلے سال تو دورہ کر لیا پھر خدا کے بندے پڑھو پھر بیٹھ ڈر کے ہمارے کیا کریں اچھا رات کو کبھی کبھی ہم طلبا جوتے تو والد صاحب کو آ کے تھوڑی مٹھیاں بھرتے تھے آج کے طالب تو خیر کہتے ہیں استاد مٹھیاں بھرے یا جب ہم پڑھتے تھے تو طالب خدمت کرتے تھے آج استاد طالب کی خدمت کرتا ہے ورنہ طالب آئے گا نہیں دوسرے دن تو اس کے بعد جناب یہ ہوتا اب ہم اٹھیاں بھی بھرے وہ کہتے ہیں جی اچھا باپ سناؤ سامیا حاصل کا باپ پڑھو اب دل میں ہمیں یہاں بڑا غصہ آتا ابھی ہم مولوی بن گئے ہیں خدا کے بندے دورے ادیز پڑھ لیا ہے بادشاہ آدمی ہمیں کہتے ہیں سرف کا پہلا کہتا سناؤ ہمیں یہ جی بات یہ ہماری دیش کی کرتے بھئی ہم تو مولوی ہو گئے سیاستہ پڑھ لیا دورہ پڑھ لیا ہم نے اب کہتے نہیں جی ہزارہ بھائی ادھر بخر سناؤ ہمیں یہ کیا بات اچھا دوسرے دن آتے تو پوچھ لیتے یا لگن کیسے ہایا ہیں لہن اور یف میں کیا فرق ہے پفل میں کیا فرق ہے اب جناب ہم جواب ہی دیتے لیکن اندر سے بڑے کھولتے رہتے تنگ آ جاتے کہ دیکھو جناب ہمیں پتہ نہیں انہوں نے ابھی تک بچہ سمجھا ہوا ہم دورہ عزیز پڑ گئے دورہ بھی پھر پڑھو اور پھر اباب سر سناؤ اچھا میت عامن سناو جی اچھا وہ جناب یہ ہے کہ حروف ناصبہ جو ہے وہ یاد سناؤ بڑے تنگ اب آ کے ہمیں وہ راز کھلا ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے کہ ان کی یہ محنتیں تھیں جو ہمارے کام آ گئیں کہ وہ جانتے تھے کہ یہ نالائق طالب ہیں یہ مطالعہ تو کریں گے نہیں ان کو بار بار پڑھاتے ہو چلو یہی ان کا مطالعہ ہو جائے گا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پینتیس سال پہلے جو ہم نے پڑھا تھا نا آج بھی یاد ہے اللہ کی رامت سے باؤ کا و باب الى آج بھی ہمیں یاد ہے وہ بھی یاد ہے اننا اننا لعن ابھی تک ہمیں یاد پینتیس سال ہو حالانکہ وہ قرآن تھوڑا ہے کیا ہے کہ وہ اس اساتذہ نے بار بار پڑھا کے ردہ لگا کے دماغوں میں گول کے ڈال دیا تھا وہ اب نکلتا ہی نہیں ہے نیند میں بھی کبھی کبھی یاد ہے آیا جاتا میرے والد صاحب خود سناتے ہیں کہ میں یہ باپ پڑھ رہا تھا تو یہاں یقین کریں کہ کتے نے کاٹا اور بوٹی نکال لی پاؤں کی صرف کاٹا نہیں بلکہ بوٹی نکال لی خون بہتا رہا جب مدرسے میں آئے طلبا نے مدرسہ بھی آپ کو کیا ہے کیا ہے کہتا ہے مجھے پتہ نہیں لگا میں اپنے پڑھائی میں مصروف تھا کتے کے کاٹنے کا بھی مجھے پتہ نہیں لگا کہ کتے نے کاٹا ہے خون خون ہو, خون ہو گئی ہے مسجد لیکن وہ اب لگے ہوئے ہیں تو یہ شوق ہوتا تھا اس طرح نماز پڑھاؤ اپنے گھر میں جب تک اس طرح اصلاح نہیں کرو گے اس وقت تک کام نہیں بنے گا اور جس دن تمہارے گھر میں نماز درست ہو گئی نا جی باقی سارے جھگڑوں سے انشاءاللہ بچ جاؤ گے اور برکات بھی ہوں گی اللہ رزق میں بھی برکتیں ڈالیں گے اللہ اولاد کی سیت و آفیت و علم میں بھی برکتیں ڈالیں گے اور گھر میں جو تناؤ ہوتا ہے نا جو کبھی کبھی الا کا شکار ہو جاتی ہے نا کبھی ڈپریشن جسے آپ ڈاکٹر حضرات کہتے ہیں یہ سارا عذاب جو ہے اسی لیے ہے کہ وہ ذکر نہیں آیا اللہ ذکر قلو جب اللہ کا ذکر آ جائے تو پھر ڈپریشن کا کیا بانا پھر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ذرا ادھر ادھر خیال کیا اللہ اکبر ح بہ امر بات آ رہی رسلات میرے مدنی پاک کو کوئی پریشانی آتی تو فوراً اللہ اکبر فوراً نماز شروع ہو جاتا کیوں کہ جب اللہ سے بات بن جائے اب دیکھے نا آپ کو تھانے دار بلالے کہ جی وہ تھانے والوں تھا بلائے آپ آئی جی سے رابطہ کر لینا چھوڑو یار کیا ہے تھانے دار میں آ جاؤں گا جی جاؤ جاؤ میں نے آئی جی سے کہہ دیا ہے تو جب اللہ سے آپ کہتے ہیں تو پھر بدلو کی کیا طاقت ہے کہ پھر آدمی آپ ڈرتے پھر تو نماز میں اللہ سے تعلق بن جاتا تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں تو انشاءاللہ شاء انشاءاللہ اللہ کوشش تو ہم کریں گے جو اللہ نے توفیق دی تو اس لیے میں نے سمجھا کہ سورت سورت فاتحہ کی تفصیل بھی ضروری ہے چونکہ بھی تو ہم, ہم نے نماز بھی پڑھ دی. اچھا اب جو نا سمجھیں کہ سورت الفاتحہ جو ہے قرآن کی سب سے پہلی صورت ہے اچھا پہلی سورت کیسے حالانکہ پہلی سورت ہوتی ہے کراب سے رب کلی خلق اس کے بعد آیا یا لیکن یہ پہلی سورت کیسے ہوئی تو بات کو سمجھیں کہ اول سورت النزلت صحابہ کہتے ہیں کہ جو کامل سورت میرے مدنی پہ اتری ہے سب سے پہلی وہ سورت پاتے ہے وہ تو پانچ آئے تھے اتری سورت پوری تو نہیں اتری نا وہ تو چند آیات اتری ہیں کابل صورت نہیں اتری سب سے پہلے جو صورت مکمل اتری ہے اور سورت فاتح تو یوں سمجھے کہ اقبال صورت الفاتحہ کہ سب سے پہلے اترنے والی بھی صورت فاتحہ اچھا اور نماز میں سب سے پہلے پڑھنے والی بھی صورت فاتحہ اچھا اسی طرح اب یہ دیکھیں کہ صورت فاتحہ جو ہے یہاں فاتحہ ہے وہاں اللہ نے اس کو القرآن العظیم بھی فرمایا اور اس کا نام سبع مسانی بھی ہے ولاق آطنا کباسانی ولقرآن اللہ قرآن اللہ عظیم تو قرآن عظیم کیا ہے فاتحہ سبع مسانی کیا ہے فاتحہ اور اسی طرح یاد رکھیں حضور نے فرمایا روایات میں موجود ہے کہ فاتحہ کا نام جہاں فاتحہ ہے وہاں اس کا نام شافیہ بھی ہے وہاں اس کا نام وافیہ بھی ہے وہاں اس کا نام کافیہ بھی ہے وہاں اس کا نام کنز بھی ہے وہاں اس کا نام ام المسلہ بھی ہے تو صورت الفاتحہ کے کئی نام ہیں جو روایات میں ہمیں ملتے ہیں تو صورت الفاتحہ ایک عظیم چیز ہے ایک صحیح حدیث سے مبارک میں آتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دو عطا فرمائے ہیں یاد رکھے قرآن تو سارا نور ہے لیکن فرمایا وہ دو نور کیا ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ نے پوچھا آپ نے فرمایا سورت الفاتحہ بخواتی وہ سورت صورت بکرا کی آخری آیت یہ بھی مجھے نور ملا ہے اور سورت فاتحہ جو ہے یہ بھی مجھے نور ملا ہے اور اسی طرح ایک حدیث ہے، حضرت حضیفت بن علی امان اللہ تعالیٰ روایت ہے کہ کسی ایک مقام پہ اللہ نے فیصلہ کیا عذاب کرنے عذاب نازل ہونے کا فیصلہ ہو گیا اس بستی میں ایک بچے نے فاتحہ پڑھی جب فاتحہ شروع کی استاد کے بعد اللہ نے فرما ملا کا عذاب اٹھا لو میں اس بستی پہ عذاب نہیں کرتا جہاں فاتحہ پڑھی جائے اس بستی سے عذاب اٹھا لو تو اللہ تبارک ہوتا لو. پوری بستی بچ گئی پوری علاقہ بچ گیا قوم بچ گئی عذاب سے اسی طرح ایک روایت مبارک میں یہ بھی حلیس میں آتا ہے کہ ایک آدمی ہے اس کو قبر میں عذاب ہو رہا تھا اس کا بچہ مدرسے میں گیا مسجد میں اس نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اللہ نے فرمایا ملائکہ اس بندے سے قبر میں عذاب اٹھا لو میری رحمت کو حیاتی ہے اس کا بچہ فاتحہ پڑے میں اس کے باپ پہ عذاب بھیجوں یہ عظیم صورت ہے عظیم شان والی صورت ہے اس کی عظمتوں کا اسی کو اندازہ ہو سکتا ہے جو اس کے معانی کو سمجھتا ہے بعض علماء نے فرمایا کہ اگر غور کریں سارے قرآن کا خلاصہ فاتحہ میں ہے اور بعض میں فرمایا غور کریں سارے قرآن کا گویا متن جو ہے وہ سورت فاتحہ ہے اور باقی سارا قرآن جو ہے اسی متن کی اللہ نے شرابیان فرمائی ہے صورت عظیم ہے اب قرآن کے تحمن قرآن شفا رحمد المین اللہ نے فرمایا ہم نے جو قرآن میں وہ, وہ شفا ہے تو اگر قرآن روحانی بیماریوں کی شفا ہے تو جسمانی بیماری کیا ہے سیت اس لیے ایک صحیح عدیب سے مبارک میں ہے کہ صحاحی جواب ایک علاقے سے گزر ہوا ان لوگوں نے بستی والوں سے کہا کہ ہم مسافر ہیں مہمان ہیں اور یاد رکھو کہ مسافر کو کسی بھی علاقے سے گزرتے ہوئے بستی سے گزرتے ہوئے شریعت بھی یہ حق دیتی ہے کہ وہ تین دن کے لیے مہمان ہو سکتا ہے مہمانی طلب کرنا اس کا شران حق ہے اور بستی والوں پہ لازم ہے کہ وہ مسافر کا خیال رکھیں در پرانے دور کی بات ہے اب تو لوگوں نے خیال رکھا وہ ہے نا ہوٹل بنا دیے انہوں نے کہا کیوں کسی کے گھر پہ آئے اور ماشاء اللہ لوگ بڑے سمجھدار خاص طور پر پنجاب کی مٹی کے لوگ بڑے سمجھدار ہوتے ان کی ماشاء اللہ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں جب کسی کو ملیں گے نہیں السلام علیکم جناب کیا رکھ ہیں شا اچھا باشا اللہ کب آئے اور جانا کب ہے فوراً یعنی آنے اور جانے کا دونوں کٹھے پوچھے اچھا دوسرا ہم جیسے لوگوں کو ملے نا تو ملیں گے بڑا ایسے گلے سے ماشاءاللہ اور اس کے بعد کیا ہے کہ جی ہم آپ ہم غریبوں کا کھانا کب کھاتے ہیں آپ تو بڑے لوگوں کے مہمان ہوں گے نا ہم غریبوں کا کہاں نصیب کہ آپ ہمارے گھر میں آئیں اچھا تو آپ کی روانگی کب ہے مقصد دفاع ہو جاؤ کیوں کھڑے ہو تو یہ اب ہماری مہمان نے کا تو یہ عالم ہے نا ماشاءاللہ تو بہرحال یہ ہے کہ جی بن رہے ہیں یہ شرح حق ہے تو انہوں نے جب مانگا بستی والوں نے انکار کر دیا انہوں نے کہا جی کوئی مہمانی شہبانی نہیں انہوں نے کہا ٹھیک آپ صحابت ہے مقدس جماعت تھے. انہوں نے آگے ڈیلا لگا دیا کہ چلو بھائی جو کچھ ہے اسی پہ گزارا کرتے ہیں جب رات کا کافی حصہ گزرا تو بستی میں دو آدمی آئے اور بڑے پریشان نے کہا حل من کمرا دن بھائی تم لوگوں میں کوئی بندہ ہے جو کو منتر پڑھتا ہو ہمارے جو سردار ہے اس قوم کا بستی کا اس کو بچھو نے ڈنگ مار دیا ہے اور وہ تڑپ رہا ہے اور کوئی دوائی نہیں کوئی پڑھنے والا نہیں کوئی چیز نہیں ہم نے سوچا کہ تم مسافر لوگ ہو تمہارے اندر کوئی پڑھنے والا ہو ایک سا نے کہا کہ ان را کے میں پڑھنے والا ہوں انہوں نے کہا یار بڑی مہربانی ہوگی چلو انہوں نے کہا مہربانی والی بات نہیں انہوں نے کہا اللہ کے بندے کیوں نہیں انہوں نے کہا بھی آپ نے کون سے ہمارے ساتھ مہربانی کی ہے کہ ہم مہربانی کریں میں چالیس بکریاں لوں گا بدلا چالیس بکریاں دو تو میں پڑھوں گا تمہارا سردار ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک نہ ہو تو نہ دو یہاں سے مولوی نے نکالا نا کہ تاویز کے پیسے لینے جائز ہیں ان کو مسئلہ یہیں سے ملا ہے وہ کہتے ہیں سب سے حلال وہی ہے جو تعویذ کا پیسہ ملے حالانکہ تعویذ نہیں ہے یہ تو فاتیا برڈ ہے تعویذ تھوڑے لکھ کے دے رہے ہیں تعویذ میں اختلاف ہے کہ تعویذ لکھ کے گلے میں ڈالا جائے یا نہ راجے قول یہ ہی ہے کہ نہیں پڑھ کے دم کرنے میں تو اختلاف ہی نہیں ہے کہ پڑھ کے آپ ہاتھوں پہ دم کر لیں پانی پہ دم کر کے پی اس میں تو کسی کا بھی اختراف نہیں انہوں نے کہا کہ چلو جی ہم آپ کو چالیس بکریاں دیں انہوں نے کہا چلو وہ لے گئے سردار کو دکھایا انہوں نے پڑھا جناب اس کے بعد دم کیا سردار اس کے ٹھیک ہو کے بیٹھ گئے انہوں نے جی ہم نے بکریوں کا وعدہ کیا بالکل دے دے جو وعدہ کیا ہے جو زبان کیا ہے وہ پوری دے دیا اب جناب وہ صحابی ہی آئے تو بڑے خوش انہوں نے کہا دیکھو اللہ پاک نے ہمارے لیے کتنی اسباب پیدا فرما دی ہیں یہ ہمیں دعوت نہیں کرتے تھے اللہ نے ان سے ہمیں چالیس بکری دلائی گئے اب آرام سے ماشاءاللہ اللہ جناب اس کے کباب بنائیں اور بارپیکی کا سسٹم کریں اور اس کے بعد مزے کریں کھائیں چالیس بکریاں ہیں اور بغیر محنت کے ملی ہیں تو کچھ صاحبہ نے کہا کہ ٹھیک ہے کھاتے ہیں لیکن کچھ صحابہ جو زیادہ احتیاط برتتے تھے ورنہ تو سارے صحابہ پر حق ہیں ان نے کہا بھی ہم تو نہیں کہا انہوں کہا بھی کیوں میں نے کوئی چوری کی ہے انہوں نے کہا نہیں لیکن بہرحال ہم نہیں کہا ہم تو حتہ نس رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تو حضور سے پوچھے ان نے کہا ٹھیک بہرحال کچھ بکریاں زیبے کر کے انہوں نے کھا لی اور کچھ باقی لے کے آئے حضور کی خدمت میں آئے سارا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تو حضور نے فرمایا کہ تم نے اللہ کے بندے کیا پڑھا تو اس نے کہا سلح سورت فاتیا پڑھی اور کیا پڑھا؟ تو آپ نے کہا تمہیں یہ کیسے پتہ چلا کہ صورت فاتیہ پڑھنے سے بیمار ٹھیک ہو جائے گا تو نے کہا رس اللہ آپ نے تو فرمایا تھا اس کا نام شافیہ بھی ہے تو جب یہ شافیہ ہے تو شافیہ تو شفا دینے والی تو میرے دماغ میں وہی اسم مبارک موجود تھا اسی کو سامنے رکھ کے میں نے پڑھ لیا اللہ نے اس کو ٹھیک کر دیا حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے اور جو تم نے لیا ہے نا وہ تمہارے لیے حلال ہے اور اگر تمہارے پاس کچھ ہو تو بھائی میرا حصہ بھی ساتھ میں یہ حضور نے ان کے اطمینان کے لیے کہا تاکہ صحابہ کے دل میں کسی قسم کی ذرا سی بھی میل باقی نہ رہے کہ اگر یہ مال کروڑویں درجے میں بھی شبو ہوتا تو حضور کیسے حصہ ڈالتے ورلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اس کو قبول فرما لیا اچھا میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں اس سے میری کوئی پیری یا بزرگی شزرگی نہ بنا لینا بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نا ایسی باتیں کر کے پیر بن جاتے ہیں اور بڑے بزرگ بن جاتے ہیں میں نہ پیر ہوں نہ بزرگ ہوں ایک ادنا طالب علم ہوں اور گناہگار آدمی تو بہرحال یہ ہے کہ ایک آدمی نے جس کو میں جانتا نہیں اس نے مجھے خط لکھا کہ میں کینسر کا مریض ہوں اور آپ کا میں نے نام سنا ہے میں آپ کو نہیں جانتا آپ مجھے نہیں جانتا آپ مہربانی کر کے میرے افسر جو میرا امیڈیٹ باس ہے اس کا نام یہ ہے وہ آپ کا بڑا احترام کرتا ہے اور بڑے ادب سے نام لیتا ہے تو اس کو آپ ایک لیٹر اگر بھیج دیں میرے نام کا کہ اس بندے کو ایک مہینے کی چھٹی دے دو چونکہ مجھے چھٹی ملنی بڑی مشکل ہے بیماری سے میں بہت چھٹیاں لے چکا ہوں اب میری تمنا یہ ہے کہ میں عمرہ کر لوں اس کے بعد موت تو آنی آنی ہے کس کو کینسل یہ تو ایسی بدبخت بیماری ہے جس کو لگ گیا اس کو لے گیا خط بھی کسی غریب کا بھلا ہوتا ہے تو مجھے کیا تکلیف ہے بھی خط لکھنے میں خط لکھ کے بھیج دیا خیر مجھے تو بات ہی دماغ میں نہیں رہی کہ کیا ہوا وہ بندہ آ گیا. مجھے آ کے ملا ویل چیئر پہ تھا بےچارا بالکل انہوں نے کہا جی اللہ نے مہربانی کی مجھے جی چھٹی مل گئی ہے میں نکاح عمرہ کر لوں کابت اللہ دیکھ لوں مدینہ پاک کی حاضری دے دوں کسی وقت موت آ جانی ہے یہ حسرت تھی تونا تھی میں نے کہا دیکھیے کہ بھئی بات یہ ہے کہ ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں جتنے دن یہاں آئے ہو اس پہ عمل کرو انہوں نے کہا جی کیا میں نے کہا ایک تو زمزم پی ہو اس نیت کے ساتھ کی یہ شفا اور پینا اس طرح نہیں ہے کہ بھئی وہ ڈولوے نہیں کنویں پہ جا کے باقاعدہ وہاں کھڑے ہو کے اور اتنا پیو اتنا پیو کہ جتنا معلوم ہو کہ اب یہ نکل پڑے گا ورنہ میں مر جاؤں گا اور اس کو سر پہ بھی ڈالو بدن پہ بھی ڈالو جہاں جہاں دوبارہ وہ کینسر کے اثرات ہیں اس پہ بھی ڈالو ایک تو یہ کرو اور دوسرا یہ ہے کہ ایک بزرگ نے لکھا تھا کسی جگہ میں نے پڑھا ہے کہ اگر کوئی بندہ بڑی سے بڑی موزی مرض میں بھی مبتلا ہو جس کا کوئی علاج نہ ہو بندے کے پاس ہی نہیں نا اللہ کے پاس تو ہے نا ماں حضلہ ہودا از اللہ ہو اللہ نے آج تک کوئی بیماری ایسی نہیں بھیجی جس کا دوا بھی نہ بھیجا ہو اگر بیماری بھیجی ہے تو دوا بھی آیا یہ الگ بات ہے کہ ہمارا علم ابھی تک اس دوا پہ نہیں پہنچا فرنہ اللہ نے دوا پیدا کیا ہے دنیا تو میں نے کہا دوسرا انہوں نے یہ لکھا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد دو رکعت سنت پڑھنے کے بھی بعد ابھی سنت پڑھ لے اور وطر نہ پڑے ہو فجر نہ پڑھی ہو نماز یعنی فجر کی نماز کی دو کا سنت پڑھنے کے بعد ابھی برف کھڑے نہیں ہوئے اس دوران میں اگر کوئی بندہ درود شریف پڑھنے کے بعد اکتالیس بار سورت فاتحہ پڑے اس نیت سے کہ اللہ یہ شفا ہے مجھ کو شفا عطا فرما اچھا انہوں نے اس کے پڑھنے کے دو طریقے لکھے ہیں ایک تو یہی طریقہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا بعض بزرگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ نہیں ملا کے پڑھے اقتصاد سے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب ارحبی اور آخر میں آمین ضرور کہنا یہ یاد رکھیں کہ جب ختم کرے تو آمین ضرور کہنا ہے اور یہ بھی خیال رکھنا کہ جب وہ پڑھتے ہیں نا کہ غیر المغضوب علیہم آمین بھی پوری خچے تھا کہ اس کا فاتحہ پڑھنا تو صحیح ہوتا چونکہ وہاں تو یعنی انتہائی آخری مت ہے اگر غلط یہ تو نماز ہی نہیں ہوگی یہ بعض لوگ پڑھتے نا غل و ضم وہ خیال ہی نہیں کرتے نماز ہی نہیں ہوتی جب تک کہ وہ بال پہ کا خیال نہ کیا جائے اگر آپ مد کا خیال نہیں کریں گے مانا نواز گئی بھی امان اللہ ہو تو لال من کے اس پر خیال ہو اچھا چلو مغبوب اس میں تو آپ واد ادا نہیں کر سکتے بہت مشکل ہوتا ہے اس کا صحیح تلفظ جو ادا کرنا ہے وہ بہت مشکل ہے چلو پود ہو یا وع ہو یعنی وع کی آواز پیدا ہو یا پود کی آواز پیدا ہو لیکن ڈال کی آواز پیدا نہ ہو یہ خیال کیجیے گا رین المقبوب والا دالن تو پھر دالین کا بنا دلالت کرنے والے والن کا بنا گمراہ تو, تو نوز ولا ترجمہ بدل جائے گا تو نواز نہیں تو بہرحال یعنی یہ ہے کہ اکتالیس دفعہ پڑھے اور پھر شریف پڑھ کے فرض کھڑے ہونے سے پہلے پہلے پڑھ یہ شرط ہے کہ پھر اس کے بعد فجر کی نواز پڑھے اس بیماری کے لیے دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ شفا دیتے ہیں اور جتنی بیماری ہے موزی بیماری ہے جس کا کوئی دنیا میں علاج نہ ہو اس کو آپ اگر کر دیں کر تو خیر میں نے اس کو بتا دیا وہ مجھے تو بات ہی بھول گئی میں کون سا پی تھا کوئی نظر آنے کی امید رکھتا یا کوئی نظر نیا چڑھاوے کی انتظار کرتا میں نے جو پڑھا تھا کتابوں میں کسی بزرگ کا بتا دیا اس کو میرے دماغ میں یہ تھا کہ یار کچھ ہو قرآن تو ہے نا اور صورت فاتحہ تو ہے نا اس کے شفا ہونے میں شکو نہیں ہے اگر بزرگوں نے لکھا ہے تو ٹھیک ہی لکھا ہوگا تو اس کو بتا دیا مجھے وہ تقریباً ایک مہینے کے بعد وہ بندہ ملا تو جب پہلے دن ملا تھا تو ویل چیئر پہ تھا جب دوبارہ ملا تو مجھے چلتے ہوئے ملا اور کہنے لگا کہ مکی صاحب اللہ کا شکر ہے میں جب آیا ویل چیئر پہ آیا تھا اب میں تین چار طواف روز کے چل کے کرتا ہوں اور میرا وزن بھی بڑھ گیا ہے اور میری طبیعت بھی بحال ہو رہی ہے واپس گیا ان نے جناب دوبارہ اس کو بھیجا چیک اپ کے لیے وہ جا کے چپ کر آیا انہوں نے کہا تمہیں تو, تو کینسر ہے ہی نہیں تمہاری پہلی رپورٹیں ہی غلط ہے تمہیں کینسر ہے ہی یا تم بندے اور ہو انہوں نے کہا نہیں بندہ بھی وہی ہو انہوں نے کہا بندے وہی ہو تو کینسر کا علاج کیسے ہو گیا اس کا اور یہ علاج وہی مکے میں ہوتا ہے ادھر تو ہوتا نہیں میرا تو وہی ہو گیا ہے باقی تم جانو تمہارا کام یعنی اندازہ فرمائے کہ ایک ایسی بیماری جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ یہ کبھی ٹھیک ہوگی لیکن اللہ کے قرآن کی اس صورت مبارکہ کی ایسی برکت ہے کہ جو ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کر چکے ہیں ہم جیسے گناگار قسم کے لوگ جو ہیں لیکن شرط یہ ہے کہ یقین اچھا جی اب جناب اس سے آگے آئے کہ یہ سورت جو ہے سب سے پہلی سورت فاتحہ نماز میں پڑی جانے والی سورت بھی فاتحہ اور ام المس امل مسئلہ کا پانا یعنی سب سے بہترین دعا اور سوال وہ بھی پاتے ہیں اب یوں سمجھے میں بطور مثال عرض کروں اللہ کرے سمجھا سکوں اور آپ بھی سمجھ سکیں آپ کو کوئی کام ہو تو آپ درخواست لکھتے ہیں ٹھیک ایک تو ہوگا نا درخواست لکھنے والا کاتب ایک جس کو درخواست لکھی جائے مکتوب علئے دو چیزیں ہو گئے اچھا پھر درخواست جو لکھتے ہیں تو کسی خاص محکمے کے لیے لکھیں گے نا اگر آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کو ہیلتھ منسٹری سے واسطہ پڑے گا اگر آپ ماسٹر ہیں تو آپ کو ایجوکیشن منسٹری سے واسطہ پڑے گا تو اپنے اپنے محکمے کو درخواست لکھیں گے متعلقہ کو دو تین چیزیں چوتھی چیز یہ ہے کہ درخواست لکھنے والا پھر اپنی بھی کچھ ساتھ تعارف کرواتا ہے کہ آپ کا بڑا فرما بردار آپ کا نیاز مند اور آپ سے آپ کے چاہنے والا آپ کے لیے دعائیں کرنے والا آپ کا دعا ہو اور اس کے بعد کام لکھتا ہے کہ میرا کام کیا ہے یہ ساری چیزیں ہوں گی تو تب درخواست مکمل ہوگی اب جناب دیکھیں کہ سورت الفاتحہ جو ہے وہ ام المسالا ہے تو اب لکھنے والا تو گویا وہ ہوا کہ پڑھنے والا چاہے آپ لکھ کے درخواست کریں جا کے زبانی سوال کریں تو لکھنے والے کے قائم مقام تو آ گیا پڑھنے والا اور کس کو لکھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو اچھا جب اللہ کی ذات کو لکھے گا تو اب یہ ہے کہ بھئی کون کون سے محکمے کو متوجہ کرنا ہے تو الباء نے فرمایا کہ اگر دیکھا جائے تو اللہ کی صفات جو ہے گویا وہ ایک ایک محکمے کا تصور ہے تو اس میں سب سے بڑی چیز اس میں جلالہ الحمد الحمدللہ اللہ تو اس میں جلالہ جو ہے اس کے لیے ضرورت ہوتی ہے قوت کی طاقت ہوگی تو ملک بنائے گا تو وہ کون ہے اللہ کی ان نل للہ جمی تو تمام مخلوق کے بنانے والا پیدا کرنے والا کون ہے اللہ کی ذات ہے اب دوسری سبت کیا تھی ربوبیت اچھا ربوبیت بیت کے بعد کیا تھی رحمت عامہ الرحمان اچھا اور اس کے بعد جناب کیا تھی رحمت تاما کہ پوری کام رحمت جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم رحیم میں آ اب جناب یہ ہے کہ بھائی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہم جو اس کو پکار رہے ہیں تو کچھ اپنا بھی تو تعارف کروائے نا کیا خان آپ ہو تو تیری ہی عبادت کرتے تیرے بندے تو ہمارا بابود ہے ہم عابد ہیں تیری ہی عبادت کرنے والے ہیں ایا تجھ ہی سے مدد مانگتے اور تو کسی سے مانگتے نہیں اور کسی کی طرف ہم توجہ ہی نہیں کرتے نہ کسی کو ہم مدد دینے کے قابل تصور کرتے ہیں نہ عبادت کے قابل تصور کرتے تو بابود بھی آپ کی ذات ہے اور مدد فرمانے والی بھی آپ کی ذات ہے تو یہ سارا کچھ کہنے کے بعد اب ہم نے درخواست کیا کی مانگا کیا اے دن السراطل مستقیم <تصفح> <تصفح> کہ یا اللہ ہمیں سیدھے رستے کی ہدایت فرما اب صراط المستقیم جو ہے بھی کن کا راستہ تو الذین انعمت علیہم اور انعمت علیہم میں کون تھے الا الذین انعم ان علیہم من النبیین و صدیقی نا بچہ و حسنا الا ایک رفیقہ تو اس میں ہمیں یہ بھی سمجھ آ گئی اب دیکھیں نا جیسے یاد ہوگا آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہ پہلے اس میں جلالہ ہے جو اس عالم کے پیدا کرنے والا ہے پیدا کرنے کے بعد اس کو باقی رکھنا ہے دیکھو نا آپ نے گھر بنا دیا اب گھر کو رکھنا بھی تو ہے نا تو وہ صفت ربوبیت سے بقائے عالم کا تصور ہے پھر فوائد دنیا ہیں وہ صبت رحمان سے ہمیں تقادہ مل رہا ہے پھر فوائد اخروی ہیں وہ صفت رحیمیت سے ہمیں سبق مل رہا ہے اور پھر اس کے انصاف پہ بھی یقین ہے کہ مالک یوم الدین پھر اپنے تعلق کا اقرار ہے کہ ایا کا نابدو ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں وہ یا کا نسطئین تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ سارا کچھ کرنے کے بعد یعنی حمد و سلا اس کے خالق ہونے کا اقرار اس کی ربوبیت کا اقرار اس کی رحمت عامہ کا اقرار اس کی رحمت تامہ کا اقرار اس کے مالک یوم دین ہونے کا اقرار اس کے معبود ہونے کا اقرار اس کے نصرت فرمانے والا اشتعانت فرمانے والا نق نقصان کے مالک کا اختیار پھر ہم نے درخواست کی سراط المستقیم اور مستقیم کون سا ہے جس پہ تیرے انعام والے بندے چلے ہیں وہ کون ہیں ان نبی نصیقین تو اس میں ہمیں کیا سمجھ آیا کہ اللہ ہم اس وقت آپ سے دنیاوی بلائی نہیں مانگ رہے ہم آخرت کی بلائی مانگ رہے ہیں کیونکہ انعامت علیہم جتنے لوگ ہیں وہ دینی لوگ ہیں وہ دنیاوی لوگ نہیں ہم یہ نہیں مانگ رہے کہ فیکٹری لگا لیں ہم یہ نہیں مانگ رہے کہ وری مل لگ جائے ہم یہ نہیں مانگ رہے کہ ہمیں جناب اتنے پیسے مل جائیں ہم یہ نہیں مانگ رہے کہ ہمارے اور بینک بیلنس بڑھ جائیں بلکہ ہم تو اس سے اغروی فائدہ مانگنا چاہتے ہیں اس پٹڑی پہ آنا چاہتے ہیں اس لائن پہ چلنا چاہتے ہیں جو ہمیں سیدھی جنت کی طرف لے ہے تو اب جناب دیکھیں کہ سورت الفاتحہ کا نام ام المسالہ کہ سب سے بہتر سوال کرنا سب سے بہتر دعا کرنا مانگنے کا طریقہ جو ہے وہ صرف سورت الفاتحہ میں ہے اس سے زیادہ کوئی دعا نہیں ہو سکتی اس سے جامع کوئی طریقہ ہے سوال نہیں ہو سکتا اسی لیے علما نے لکھا ہے کہ سب سے بڑی جامع معنے کامل مکمل اگر دعا ہے تو وہ سورت الفاتحہ ہے اور اسی میں ہمیں سبق ملتا ہے کہ جس سے مانگنا ہو پہلے اس کی حمد و صدا بیان کی جاتی ہے پہلے پھر اس کی قوتوں کا اس کی قدرتوں کا اعتراف کیا جاتا ہے پھر اس کے انصاف پہ یقین رکھا جاتا ہے پھر اس کی صفات رحمت کو جوش دلایا جاتا ہے تاکہ رحمت جوش میں آئے اور ہم اپنا سوال لے کے کامیاب ہو جائیں تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہ صورت فاتحہ ایک ایسی نعمت عطا فرمائی ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں وہ دعوانا انمد اللہ ابلاوین و صلی اللہ تعالی اللہ خیر خلق سیدنا محمد نوالا علیہ و صابعی اجمائی